البفد بفضل وب رحمتی واب ذالف خلیف الله صدق اللّہ و صدا النبي رسول نبی الکریم العف الرحیم اللّہ نبلغلوبہ ناب القرآن و زی اللہ کا ناب القرآن ودل جنت بالقرآن بالقرآن, وادخل الجنة بالقرآن, ونجنا من النار بالقرآن قال الله تعالى تباركافي شان حبيبي مخبر وعامل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاه والسلام عليك يا رسول الله اللهم صل على محمد تمام حمد وصنا تعریف و, و توصیف اللہ جلّہ مجتو کریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک کے شاشیہات بھی اللہ جلّہ والا کی ہمد وصنا کے بعد رضور نبی اکرم شفیع امام رسول مختشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائی کی مالک رقابے فخر اربو عجم والی سیاہ لا مکان سی دے انجا سر برے رے تابا سر حشین ماہباں تی دورا جمانا باعث تقویِ عالم بخر آدم و بن آدم نیت بطح راستہ ماح شاہد ماتبا صاحب علم معامنہ احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناس نے اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الفطرام زب الحتشام فراد اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ برکاتہ ہر سال کی طرح اس سال بھی اپنے آقا و مولا حضور المرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے گپکو کمپیوٹر سینٹر کی جانب سے سالانہ محفل میلاد منعقد ہے اللہ تعالیٰ جانور کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس با برکت محفل کی ایک, ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جو احباب شوق و محبت سے تشریف فرما ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا آخر کی سعادتوں سے گہراوار فرمائے حضور کا تذکرہ ذکر خیر پہلے ایمان کے لیے تسکین کا سبب ہے حضرت شیخ مہدی الفاسی مطالعہ و سزات شرح خیرات پہ لکھتے ہیں حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیچے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے تو یہ ایک لازمی بات ہے کہ حضور کا تذکرہ اہل ایمان کو تسکین پہنچاتا ہے وہ خوش ہوتے ہیں نہال ہو جاتے ہیں ان کی طبیعت میں سرشاری کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ تذکرہ چھڑا رہے باتوں کی خوشبو تذکروں کی خوشبو پھیلی رہے اور گھر گھر گزور کر تذکرہ ہوتا رہے اب اول کی آخری غالباً تاریخ ہے مہینہ گزر گیا لیکن یادوں کے چراغ ابھی بھی مدہم نہیں ہوئے کان جدھر لگا یہ تیری ہی داستان ہے صدیوں قبل حضور دنیا پہ آئے لیکن کائنات میں سویرے آج تک موجود ہیں وہ کیا کسی نے کہا تھا زمین سے آسمان تک آسمان سے لا مکان تک ہے کہاں کھولے تھے کیسو یاد ہے خوشبو کہاں تک ہے کیسی روشنی ہے کیسے اجالے ہیں نور و نگہتحفیق کی اپنی اپنی کے حضور پیش کرتے رہے ہیں اور خلق سلط نے میں یہ امن بڑا مربوب اور محبوب رہا ہے شیخ عبد الحق محدث رحمۃ اللہ تعالی بڑا معتبر ہن ہند میں تمام مقاتیب فکر کے ہاں بڑے معتبر سمجھا جاتا اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک میرا کوئی عمل ایسا نہیں جس کو تیری بارگاہ میں پیش کر کے اپنی بخشش کی توقع رکھوں ہر عمل فساد نیت کا شکار ہے لیکن ایک عمل میرے دامن میں ایسا ہے جس پہ مجھے بھی ناز ہے اور وہ یہ کہ میں تیرے محبوب کا میلاد منعقد کیا کرتا ہوں جب شہر مولد آتا ہے تیرے محبوب کی محفل فلس ہوں اس عمل پہ مجھے بھی ناز ہے اور میں تیری بارگاہ میں یہ عمل بنش کر کے اپنی بخشش کا علبگار ہوں حضرت شاہ ولی اللہ محدثِ ذیلوی رحمت اللہ تعالیٰ یہ تمام مقاتب میں فکر کے ہاں موتبر نام ہے آپ فرماتے ہیں میرے والد شاہ عبد الرحیم محدثِ ذیلوی رحمت اللہ تعالیٰ میں ہر سال حضور علیہ السلام کا میلاد منایا کرتے تھے اور اپنی توفیق کو مقدور پر کوشش سے احباب کی ضیافت کرتے ایک سال حالات پتلے تھے تو من کی منشا پوری نہ ہو سکی خ سوچا لازا نہ ہو بنے ہوئے چنے ہی سامعین کی ضیافت میں پیش دی لیکن دل میں اس اور قلق تھا کہ اس مرتبہ میں اپنے من کی منشا پوری نہیں کر سکا کہتے ہیں اسی سویا مقدر جاگے آقا کریم کی زیارت نصیب ہو گئی اور یہ بات ذہن میں رکھیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا من رانی فی المنام فقد رانی اس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ابن اور کا ہے نے کرم نوازی فرمائی اور اشارت فرمایا بخارش جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب جاگتے بھی دیکھ لے گا فرماتے ہیں اگر ساری زندگی نہ بھی دیکھ سکا تو وقت نزال مقبوب سامنے ہوگا اور اگر اس لمحے حضور کی زیارت نصیب ہو جائے تو اور کیا چاہیے سارے دکھ ختم ہو جاتے ہیں اگر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ پڑا ہو جتنی ہو غذا ایک ہی سجدے میں ادا ہو وہ لمحے اگر سمجھ جائیں اِنَّمَا الْآمَالُ بِالْحَوَاتِينَ آمال کا دار و مدار اس نے خاتم ہوتے ہیں تو اگر اس وقت روخِ محبوب سامنے ہو جائے سوخہ نکلے سازہوری جو ایک لانصورت تیرے تو جو اس مشکل وقت میں حضور کی زیارت نصیب ہو جائے تو اس سے بڑھ کر عزاز اور کیا ہو سکتا ہے تیسری بات میں اور آنخ خواب میں کسی کو دیکھیں تو وہ محر خواب ہوتا ہے یہ محفل سجی ہے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں آپ کو دیکھا پہلے مرتبہ تو آپ کی یہاں آنا نہیں ہوا ساروں کے نام میرے ذہن میں نہ ہوں لیکن چہروں سے تو شناسائی موجود ہیں محفل برخواست ہو میں ہر جب آپ کو دوبارہ خواب میں دیکھوں یا آپ مجھے دیکھ لیں آپ کو یا مجھے پتا ہوگا کہ ہم خواب میں گئے ہیں کیونکہ قصد اور ارادہ نہیں ہوتا آپ مجھے دیکھیں گے تو میرے علم میں نہیں ہوگا کہ میں کس کے خواب پہنچا ہوں لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام اگر کسی کو خواب میں زیارت سے نواز ہیں تو حضور قصد ارادے اور مرضی سے اس کے خواب میں تشریف لے جاتے ہیں اور اس زمن میں چوتھی بات ارز کر کے اپنی موضوعات کو مضمون قسمت لے جاؤں گا کی خواب میں ہم کسی سے کچھ وصول کریں تو وہ محض خواب ہوتا ہے مثال کے طور پہ بھوک میں تڑپتے ہوئے سو گئے رات خواب میں فائیو سٹار ہوٹل سے کھانا کھایا صبح اٹھیں گے پیٹ خالی ہوگا یا بھرا ہوگا کروڑ کی لاٹری نکلی خواب میں صبح کنگال ہوں گے یا مالا مال ظاہر خواب خواب ہی ہے وہ کس کیا کسی شاعر نے کہا سو بار میرے ہاتھوں میں تیرا دامن آیا زبان کھلی تو اپنا ہی گرے پاں تھا کچھ نہیں ہوتا خواب خواب ہی ہوتا ہے لیکن اگر اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کسی کو خواب میں کچھ عطا فرمائیں تو کیا وہ بھی وہ خواب ہوتا ہے؟ یہ امام سے پوچھو رات چادر ملتی ہے صبح اٹھتے ہیں کندھوں پہ موجود ہوتی حضرت شاہ ولی اللہ مدد فرماتے کہ میرے والد کو خواب میں ملے اور دو اپنے محبو مبارک عطا کیے جب صبح اٹھے تو سرحانے پہ موجود تھے اور جب ہم ان بابرکت والوں کو لے کر چلتے تھے اللہ تو جس نے حضور کو دیکھا حضور کو ہی دیکھا اور آکا کریم نے خواب میں کسی کو اگر کچھ عطا فرمایا تو وہ وہم نہیں ہے حقیقت میں عطا فرمایا کتاب کا نام ہے ریاض النظرا فی مناقب اشراشا اس میں روایت موجود ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا میں سویا مقدر جا کے حضور کی خواب میں زیارت نصیب ہوں اور آکا کریم علیہ السلام فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں دونوں رکعتوں میں دو مخصوص صورتیں حضور نے تلاوت فرمائی جب قرآن صاحب قرآن پڑھ رہے ہو تو پھر تو تلاوت کا مزا دربالہ ہو جاتا ہے حضرت ابو موسیٰ عشر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ایک دن فجر کی نمازتی حضور تھے اور سورہ بدوہا کی تلاوت تھے کہا ابھی تک وہ قیفیت نہیں بھول سکتا جب غسن اپنے غسن کا تذکرہ خود ہی کر رہا ہو ایک دن کالی چادر حضور نے زیب تن فرمائی کالی چادر اوڑ کر محبوبہ محبوبہ کائنات حضرت ام الممنین عائشہ صدیقہ علی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کیا فکرین یا عائشہ عائشہ بتاؤ کیسا لگ رہا ہے توم المومنین جو جوابیاں حد کر دکا حضور چادر کی سیاہی نے آپ کے چہرے کی سفیدی کو نکھار دیا اور چہرے کی سفیدی نے چادر کی سیاہی کو نکھار دیا اللہ اکبر تو اللہ کے محضوب علیہ السلام سورہ و کی تلاوت کی کہا آج تک وہ کیفیت نہیں بھول سکا فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز تھی تو محسوس ہوتے ہیں حضور نے دلالت کی اس کے بعد سلام پھیرا سلام پھیر کے پلٹ کے وہ کر کے صحابہ کے ساتھ حضور بیٹھ گئے یہ آج بھی جو امام پلٹتے ہیں یہ اس سنت کو ادا کرتے ہیں تابل اسار کے اندر امام محمد نے لکھا اور اسی واقعہ کو صابۃ مشکات میں بھی لکھا کہ حضور علیہ السلام جب نماز سے حضور جانتے تھے کہ میرے صحابی میرے دیدار کے لیے ترس گئے ہوں ان سے اتنا وقت بھی کم گزرتا تھا وہ تو ہر وقت بلکہ نماز میں بھی رخ محبوب کو دیکھتے رہتے تھے حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے پوچھا گیا نا کیا حضور ظہر اور اصحاب کی نمازوں میں قرار کرتے تھے کہاں کہا ہاں کرتے تھے کہاں تمہیں کیسے پتہ ہے کہاں نحنو نعلامو بے استراب لہیتی ہم حضور کی داری کی چمبچ سے اندازہ لگا لیا کرتے معلوم ہوا نماز بھی پڑھ رہے تھے اور اخ محبوب کی دید بھی کر رہے تھے اور بخاری شریف کی روایت ہے باب سلاسة اللہ زینہ قل فو حدیث بھی صحیح ہے۔ حضرت کعب بن مالک روایت کرتے ہیں اور یہ وہ کعب مالک ہیں جن کی بخشش کا اعلان اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ توبہ کے اندر فرماتے اُسَلِّيُو قَرِيبَمْ مِنْ ہو جب میں نماز بڑھتا تھا میری کوشش ہوتی تھی حضور کے قریب کھڑاؤ کے نماز بڑھو کیوں فَاُسَارِكُهُمْ نَزْرَا اس لیے کہ نماز بھی ہوتی رہے رخِ محبوب کی دید بھی ہوتی رہے چوری چوری میں حضور کی دید بھی کرتا رہتا تھا اور نماز بھی پڑھتا رہتا تھا اصل نماز ہے یہی روحے نماز ہے یہی میں تیرے رو برو رہوں تو میرے ری بھر رہے دل میں وہ یاد تیری در پہ سرے نیاز ہو وہ بھی کوئی نماز ہے یا نہ ہو نماز ہو نظرا میں نماز بھی پڑھتا رہتا تھا اور چوری چوری حضور کی دید بھی کرتا رہتا تھا حضور پلٹ کے بیٹھ جاتے تاکہ صحابہ میری زیادت کے لیے ترس گئے ہوں گے پھر اس کے بعد کوئی شخص باقوا لے کے حاضر ہو گئے باغوں میں پکنے والے پہلے پھل کو پہ میں باقاعدہ کہتے ہیں. اور صحابہ کی عادت ہوتی تھی کہ جب ان کے باغوں میں پھل پکتا تو پہلا پھل توڑ کے حضور کی خدمت میں لے آتے ابو بکر یہ بھی سے کنیت ہے یعنی شجر اسلام سے پکنے والا پہلا پھل جناب ابو بکر سے اللہ تعالی تو وہ پہلا پھل توڑ کے حضور کی خدمت میں لے آتے ان کی آرزو یہ ہوتی کہ سب سے پہلے حضور کھائیں بلکہ امام اینی نے امرکاری شرح صحیح بخاری میں ایک صحابی کا تذکرہ دیا ہے جس کا نام حضرت ظاہر بکھلایا گیا وہ حضور سے مزا کر حضور اس سے مزا فرمانے اور وہ اتنا کچھ قسمت تھا کہ جب کبھی آقا اداس ہوتے ہیں پریشان ہوتے صحابہ اس کو ڈھونڈ کے لے آتے ہیں کہ آقا کی طبیعت پہ بوجھ ہے ذرا دو منٹ کے لیے توہان ہزا جو ہی وہ سامنے آتا حضور کے چہرے پہ وہ بات ہی ایسی کرتا کہ حضور خوش ہو جاتے اور نکمے ہیں محدثین جو اس کے زیادہ تر مزاج جو وہ عملی مزا ہوتے مثال کے طور پر مدینہ شیف کی منڈی میں چلا جاتا جو سب سے اچھا سفرہ اور مہنگا پنج ہوتا اس کو خرید لیتا حضور کی خدمت میں لاکہ اس کو پیش کرتا آقا اس حدیعے کو قبول کرتے خود کرتے جو پاس موجود ہوتے ان کو کھلا دیتے اور اس کو دعائیں دیتے دو چار پانچ دن کے بعد جب وہ دوبارہ میاں وہ نے مجھے توفا نہیں دیا تھا عرض کرتا غریب آدمی ہوں توحفہ کیسے دے سکتا تھا پھل اچھا تھا میں نے سوچا سب سے پہلے حضور ہی کھائے آپ آقا کریم خوش ہوتے دعائیں دیتے قیمت بھی ادا کر دیتے وہ پہلے بھی دعا لے گیا ہوتا پھر دوبارہ دعائیں لے لیتا تھا. کتنا خوش قسمت ہے اور روایات میں آتا ہے آقا اس سے بھی مذاق فرما لیتے چونکہ جس طرح وہ حضور سے بڑے مذاق کرتا آقا کریم بھی اس سے مذاق فرما لیتے مثال کے طور پر, پر روایات میں آتا ہے ایک دن وہ گھاس اپنے گاؤں سے کاٹ کے نہ لاتا تھا اور مدینہ شیخ میں آ کے بیچتا تھا اور یہاں سے ترکاریاں سبزیاں پھل لے کر اپنے دیہات سے جا کے فروخت کرتا تھا پیچھے سے جا کے چپکے آج ہمیں اپنے سٹیٹس کا بڑا خیال رکھا رہتا ہے. آقا کریم سے بڑھ کر کس کا سٹیٹس ہوگا آج حضور تو گلی سے گزرتے ہیں اور بچوں کو کھیلتا ہوا پاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں لائن میں کھڑے ہو جا اور اپنے ہاتھ کھلا دیتے اور کہا جو پہلے میرے سینے سے لگے گا اسے اتنا انعام دوں گا اور بچے بھڑکے ہوئے سے کے اسے کسینے سے لگتے ہیں کوئی بازو سے لپٹتے ہیں کبھی ہم نے بھی کیا یہ صاحب نے مولوی صاحب نے سیاستدان نے اس نے بھی کبھی اس انداز میں اختیار کیا انہیں تو پروٹوکول کا لگا رہتا ہے ہر وقت اس کا یہ احساس رہتا ہے لیکن محبوب علیہ السلام کبھی بچوں کو سینے سے لگا رہے ہیں کبھی کسی کے سر پہ ہاتھ پھیرا ہے کبھی یتیم بچے اپنے گھر میں لے جا رہے ہیں ایک بڑیا مسجد نبوی میں آئی حضور مسلح پہ بیٹھے اور اس نے باہر سے کھڑا ہو کے حضور کو یوں اشارے شروع کر دیے صحابہ کہتے ہیں ہمیں بڑا عجیب لگا لیکن حضور اٹھ کے اس کی بات سننے کے لیے دروازے پہ چلے گئے اس نے کہا میں نے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں فرمایا کرو کہا یہاں نہیں کرنی کہاں کرنی ہے مسجد نبوی سے بال کھلا میدان تھا کہا یہاں آ جائے حضور وہاں چلے کہا میرے پردے والے باتیں اب کڑکتی دھوپ ادب کا ماحول اور اس کی باتیں اور گھنٹے لگ گئے حضرت عمر کی, کی بندہ نواز اس عورت کا توازن اکلی ٹھیک نہیں پورا مدینہ جانے لوگ اس کو دیکھ کے راستہ بدل لیتے جب کسی سے باتیں چھڑتی ہے تو پھر جان نہیں چھوڑتی ہے آپ کا وقت بھی قیمتی بدل بھی نازک اور دھوپ میں اس کی بے مقصد باتوں کے لیے گھنٹوں کا صرف کرنا حضور ایسی ویسی عورتوں کی جے تینوں نہ یار، پھر اس بڑیہ کو آواز دے کے کہا بڑھیا جب دکھ زیادہ ہو جائے مدینے کی جس گلی جس لکڑ جس کونے پہ چاہے مجھ کو کھڑا کر کے اپنے دکھڑے سنا جاتا یہ ہے حضور علیہ السلام کا انداز تو گئے چپکے سے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھنے کتنا خوش وقت تھا وہ کسی کی آنکھوں پہ ہاتھ بلا کیوں رکھے جاتے اس کی محبت کو آزمانے یہ نام تو میرا بڑا لیتا ہے میں دیکھوں تو صحیح کہ مجھے بوجھتا ہے کہ نہیں ہر وقت میری دوستی کا دم بھرتا ہے میرے ہاتھوں کے لمس سے میرا احساس کرتا ہے کہ نہیں اور میں دیکھوں کہ اس کے لبوں پہ میرا نام کس نمبر پہ آتا ہے جس کی کوشش ہوتی ہے جلدی بتاؤں اور جو ہاتھ رکھتا ہے وہ بولتا نہیں ہے اباکا کریم کے ہاتھ حضرت زہر پہ اور حضور کے ہاتھوں پہ آئے ہوئے تو کیا سینے تک ٹھنڈ گئی ہوگی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ایک دن میں نے حضور سے کیا اب حضرت ظاہر کو تو پتہ چل گیا ہوگا یہ کون لیکن حضرت ظاہر نہیں بول رہا اور میں کہا کرتا ہوں انہوں نے کبھی بھی نہیں بولا سفنے دے بچ ماہی ملیا گلے یا پاواں ڈردی ماری نہ تھا حضرت زاہر نے بولنا ہی نہیں تھا اور وہ نہیں بول رہے بلکہ اپنی کمر کو پیچھے کیا حضور کے سینے سے جوڑا تو دبا رہے ہیں بار بار کہ وہ بولے لیکن وہ نہیں بولتا پھر بلاخ حضور نے کہا اس غلام کو کون خریدے گا کی کمے کو کس نے خریدنا ہے میری کیا قیمت ہے ظاہر یوں نہ کہو، تم اللہ کے نزدیک بڑے مہنگے ہو اور تم ہمارے دیہات ہو ہم تمہارے شہر ہیں تو آقا کریم اس سے یوں انداز محبت فرمایا تو اس کی کوشش ہوتی کہ جب بھی منڈی میں پھال آتا حضور کی خدمت میں اس کو لے آتا بعد میں مالک کو بھی لے آتا کہ حضور یہ پیسے مانگا ہے اور آقا کریم قیمت بھی ادا کرتے تو صحابہ کی یہ کوشش ہوتی کہ ان کے باغوں میں پھل بکتا تو پہلا پھل پھوڑ کے حضور کی خدمت میں پیش کرتا اب سلام فیرا یہ عزت علی المتضاء کا ہے سلام فیرا تو کوئی باق آقا کریم نے وصول کیا اور جتنے بھی مسجد نبی میں نمازی تھے سب کو ایک ایک خجور عطا کی حضرت علی المتضاء فرماتے ہیں جب میری باری آئی آقا کریم نے جب مجھے خجور عطا کی اتنا لطف آیا کہ کبھی بھی خجور کا اتنا نمازہ زندگی میں نہیں آیا تھا میں نے حضور سے دوسری خجور مانگنا چاہی لیکن عدد بھائیہ مانے رہا جب سب کو ایک ایک دی ہے تجھے دو کیوں دیں گے دل چہتا رہا لیکن مانگ اسی اسنا میں میری آنکھ کھل گئی جب آنکھ کھلی تو خجور کا ذائقہ میرے منہ میں موجود تھا اللہ حافظ. کہتے ہیں کہ مسل نبوی میں اذان ہو گئی تھی میں نے جلدی جلدی گزو بنایا سنتیں پڑھی اور مسئلے نبوی میں پہنچا مسلح پہ حضرت میرے فاروق کھڑے تھے جو سورتیں رات حضور نے تلاوت کی تھی وہی جنابی امت نے تلاوت کی میں سمجھ گیا میرے رات والے خواب کی تعبیر میں کبھی ایسا ہوتا ہے بندہ رات کو خواب دیکھتا ہے دن کو تعبیر جیسے حضرت خزیمہ نے خواب دیکھا اور صبح دوڑے آیا عز کی حضور بڑا پریشان ان خواب دیکھا کہا کہا کیا دیکھا کہا انی اللہ جب کہ میں آپ کی پیشانی پہ سجدہ کر رہا آپ لیٹے ہوئے ہیں اور پیشانی پہ پیشانی رکھ کے میں سجدہ کر رہا ہوں یہ بڑی پریشانی مجھے عجیب سا خواب آیا پس تاجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالا صدق رویہ آیا خوزیمہ حضور لیٹ گئے فرمائے خوزیمہ باقی باتیں بعد میں ہوں پہلے خواب کی تعبیر پوری کا ہوئے تھا تو کبھی رات کو خواب دن کو تابیر اور آپ جانتے ہیں کبھی تعبیر تک پہنچنے کے لیے کبھی کنان کے اندھے گوئے میں جانا پڑتا ہے کبھی مالک ابن زغر کی قید میں پہنچنا پڑتا ہے کبھی عزیز مصر کے ہم ہاں قید کاٹنی پڑتی ہے کبھی مصر کے بازاروں میں بکنا پڑتا ہے 40 سال بیٹھ جاتے ہیں پھر جناب یوسف علیہ السلام بولتے ہیں یا آباتِ حَازَا تَعْوِيلُ رُوْ يَا یا, یا من قَبْرَ میرے باپ یہ ہے میرے خواب کی تعبیر جو میں نے بڑی پہلے دیکھا تھا. تعبیر تک پہنچنے کے لیے چالیس سال لگ گئے اور کبھی رات کو خواب دن کو آئیں اور ٹوکرا لے کے حاضر ہو گیا پھرٹنا شروع کی میرے تک آئے مجھے کھجور اتا کہ میں نے منہ میں رکھا رات والا ذائقہ آ گیا خزور کا تو ادب ہے یا ماننے تھا لیکن جنابی عمر سے تو میرا دوست تھا میں نے کہا عمر ایک کھجور سے کام نہیں چلے گا مجھے تو ایک اور یہ مضمون اپنے دامن میں بڑی وسط رکھتا ہے امام سکاوی نے یہاں ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے جس کو کتاب الحج کے اندر سلام سہارنپوری نے بھی نوٹ کیا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے روزے کے اوپر ایک شخص کڑا ہے اور کیا کہتا ہے آنا زیف ہو کا حضور میں آپ کا مہمان ہوں آپ کے ہوتے ہوئے میں نے کسی اور چوکھٹ پہ تو نہیں جانا آقا جی میں تیرا ہو کے خیر منگا دردرد در مریل کتا کے وہ خواما اڈے بختاں بارتا میں تو کسی سے نہیں مانا اور میرے اللہ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا را. کوئی دیتا بھی تو نہیں نا. اگر چند ٹکڑے جھولی میں ڈال بھی دے تو ساری زندگی ہر آسرا بندے کو کمزور کرتا ہے کسی چودھری کا کمی سر اٹھا کے کہہ سکتا ہے کہ میں فلاں مانگ لیکن جو نبی کے در سے خیرات لے کے پلٹتا ہے وہ سر اٹھا کے چلتا ہے ہر سہارا بندے کو کمزور کرتا ہے ایک نبی کا سہارا بندے کو سربلند کرتا ہے اسی لیے اللہ حضرت نے مشورہ دیا ٹھوکریں کھاتے پھیروگے ان کے در پہ پڑ ہو قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا تو وہ تو کھڑے حضور کے روزے پہ مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ جب چوٹ پڑے دل پہ مدینے کی طرف دیکھ اس نے کہا نا زیفت کا حضور میں آپ کا مہمان ہوں یہ کہتے کہتے اونگ آنا مقدر جگہ زیارت آوت آقا کریم کے ہاتھ میں روٹی امالے کھا لے وہ کہتا میں نے وصول کر لی اور کھانا شروع کر ابھی آدھی کھائی تھی کہ میری آنکھ کھل گئی۔ جب آنکھ کھلی تو دوسرا آدھا ٹکڑا میرے ہاتھ میں موجود ہوتا تو اگر اللہ کے محبوب کچھ عطا فرمائیں تو وہ حقیقت میں عطا فرماتے ہیں تو خواب کے ضمن میں چار باتیں ذہن نشین رکھیں ایک تو جس نے حضور کو دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا۔ دوسری بات جس کے خواب میں آئے ان بداری میں آئے کے خواب میں گئے قصد اور ارادے سے گئے اور جس کو جو عطا کیا وہ حقیقت میں عطا کیا شاہ ولیاللہ محدد سے دہلی فرماتے ہیں کہ میرے والد کے وقت جاگے اور حضور کی زیارت نصیب ہوئی اللہ حکم حضرت شاہ ولیاللہ نے در سمین کی مبشرات النبی الامین یہ باقاعدہ ایک کتاب لکھی اب اس کا اردو ترجمہ بھی بازار سے دستیاب ہے اس کے اندر وہ کلمات جو حضور علیہ السلام کی طرف سے حضرت شعب الرحیم نے سنے تھے وہ نقل کیے گئے وہ چالی حدیثیں جو حضور نے خواب میں حضرت شعب اللہ کو فرمائے ان کا بیان بڑے بڑے خوبصورت جملے ہیں اور بڑے بڑے خوبصورت حضور کی باتیں تو کہا حضور کے سامنے انواع اقسام کے کھانے پڑے ہوتے ہیں دوسرے زمین نے یہ واقعہ لکھا ہے جو حضور کی خدمت میں ملاد کے مواقع پہ لوگوں نے حدیعہ کیے تھے اور ان میں میرے والے چنے بھی موجود تھے اور حضور انہی کے ساتھ شفقت فرما رہے ہیں. تو ثابت یہ ہوا کہ حضور کے ملاد پر اپنی محبتوں کا جو ہم اظہار کرتے ہیں وہ بارگاہ میں قبول ہوتا ہے اس لیے اپنی توفیق اور مقدور بر جو ہے وہ استطاعت سے حضور کے ملاد پر اپنی محبتوں کا اظہار ضرور کرنا چاہیے یہاں مقدار نہیں دیکھی جاتی یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کوئی کس خلوص سے پیش کر رہا ہے کس محبت سے پیش کر رہا ہے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی صورت میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر انعام کیا اتنا بڑا انعام اس کا تشکر ہمارے اوپر واجب ہے اور اس کے کئی روپ ہیں شکریہ ادا کرنے کے یہ محافل یہ بھی ایک انداز ہے یہ دین یہ بھی ایک انداز ہے حضور کے پیغام کا غلبہ چہنا اور اس کے لیے عملی جد کرنا یہ بھی شکر کا ایک انداز ہے اور حضور علیہ السلام کی سنت سیرت پہ عمل کرنا یہ بھی تشکر کا ایک انداز ہے تو جہاں حضور کی ولادت کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں اللہ تعالی کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور شروع سے صحابہ میں یہ معمول رہا کہ وہ حضور کے دور میں بھی حضور کی ولادت کے تذکرے کیا گیا اور حضور کی صورت میں اللہ نے ان کو جو نعمت عطا کی اس پر ادھار تشفر کر کے حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے کہ ہمیں محمد عربی سے نوازا اور ایک دن حضور تشریف لائے تو دیکھا کہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے آقا غریب فرمایا ما تمہیں کس چیز نے بٹھایا ہوا ہے تو صحابہ نے آگے سے جو جواب دیا کتنا خوبصورت ہے اور ذرا دیکھو اپنے حال اس کو منطبق کرنا کہ آقا کریم نے پوچھا کہ تمہیں کس چیز نے اس وقت یہاں بٹھایا ہوا ہے تو انہوں نے عرض کی حضور ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالی نے آپ کی صورت میں ہمارے اوپر جو احسان کیا ہے ہم اس کا تذکرہ کریں آپ کی صورت میں جو احسان ہمارے اوپر ہے ہم اس کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھیں کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہارے فرشتوں نے وہ ابو البش انسانیت کا نقطۂ ہے بڑی شان ہے کہا ہوا قزالک ہاں وہ ایسے ہی ہیں جیسا کہ تم نے کہا دوسرے نے کہا حضرت موسا علیہ السلام کی بڑی شان ہے اس نے کہا ہوا کزال وہ ایسے ہی ہیں جیسا کہ تم نے کہا تیسرے نے کہا کہ یا شان تو حضرت موسا علیہ السلام کی کون سی کم ہے سرتول خدا سے باتیں کرنے والا اللہ کا جریلر پیغمبر نبی اور رسول اور جس انداز کے ساتھ اس نے وقت کے ظالم کو للکارا اور ہاتھ میں ایسا ہے سر پہ امام ہے فلم کے دربار میں کھڑا ہو کے اللہ کا نبی تبلیغ کر رہا تو کیا شان تھی ان کی دوسرا ہو لا ہوا وہ, وہ ایسے ہی ہے لیکن شان حضرت سال اسلام کون سی تھوڑی ہے؟ سرتول خدا سے باتیں کرنے والے کی شان کا تو اندازہ نہیں لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کا بھی اندازہ کیا ہو سکتا ہے کہ جو ماں کی گود میں اپنی نبوت کی اور اپنی ماں کی پاک دامنی کی گواہی مردے کو ٹھوکر مارے اور وہ زندہ ہو جائے نابینا کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھے اس میں روشنی آ جائے اور کوڑی کے جسم کے ہاتھ اوپر پھیرے تو اس کو شفا مل جائے تو یہ باتیں چل رہی تھی تو حضور علیہ السلام اجرا سے باہر تشریف لے اور صحابہ سے پوچھا کہ تم کیا کر رہے تھے کیا گفتگو چل رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ حضور ہم انبیاء ال علیہ السلام کا تذکرہ دل دل کر رہے تھے اور جب حضور علیہ السلات کا تذکرہ ان انبیاء کے دل بعد دل آنے والا تھا لیکن اس وقت حضور خود تشریف لے آئے اور پھر آکا کریم نے پوچھا کہ تم کیا کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہم یو نبیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں تو آقا کریم نے فرمایا تم نے ان کے بارے میں جو کہا ایسے ہی ہے آدم علیہ السلام کے بارے میں کہالک وہ ایسا ہی ہے تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا ایسے تو پھر اس کے بعد آقا تو فرمایا الا لیکن مجھے بھی جانتے ہو میں اللہ کا حبیب ہوں یوم القیامہ فخرا قیامت کے دن ہم جھنڈا میرے ہاتھوں میں ہوگا اور یہ جن لبیوں کا تم تذکرہ کر رہے ہو یہ میرے جھنڈے کے سائے تلے ہوں گے ولا فخرا لیکن میں اس پہ فخر نہ اب مولا علی قاری مرقات کے اندر بڑی خوبصورت بات لکھتے اپ فرماتے ہیں کہ حضور نے یہ جو فرمایا بلا فخرہ یہ کیا بات ہے کہ لیواء الحمد میرے ہاتھ میں سارے نبی میرے جھنڈے کے سایہ تلے ہوں گے کہا بلا فخرہ یہ میرے لیے فخر کی بات نہیں کہا بات تو فخر والی ہے پاؤں کی ٹھوکر سے مردے کو زندگی بخشنے والا جھنڈے کے سایہ تلے کھڑا ہو بات تو فخر والی ہے جس کے حسن کا چہرہ مصر کے کوچو بازار میں روشن رہا اور لوگ تین مہینے تک اس کو دیکھ دیکھ کے بھوک مٹاتے رہے وہ جھنڈے کے سائے تلے کھڑا ہو سرے تول خدا سے باتیں کرنے والا اور جادوگروں کے فخر کو اپنے اساسے توڑنے والا جھنڈے کے سائے تلے کھڑا ہو بات تو فخر والی ہے بات تو فخر والی ہے لیکن فخر کیوں نہیں ہے تو اللہ علیہ کاری جواب دیا فرمایا وَلَا فَخْرَ یہ میرے لیے فخر کی بات نہیں ہے یہ تو ان کے لیے فخر کی بات ہے کہ میرے جیسا امام مل گیا میرے جیسے نبی کا جھنڈا ان کو مل گیا میرے لیے یہ فخر کی بات نہیں ہے میرے لیے تو یہ فخر کی بات ہے کہ میں دنا فتح اللہ کی منزلوں میں پہنچ کے اپنے رب کی بندگی اور اپنے رب کے حضول عج نیاز کو بجا لایا ہوں میرے لیے اعزاز کی وہ بات ہے اور مجھے یہ جو اعزاز اور یہ فخر دیا گیا میں بلا فخر اس پہ میں فخر نہیں کرتا اس پہ تو وہ فخر کریں کہ میرے جیسا مقتدا ان کو عطا کیا فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے جن کا تو آتا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے تو یہ تو ان کے لیے ناز کی بات ہے بارہ نبی ایسے ہیں جنہوں نے یہ آرزو کی یا موزوں کی امت سے ہو جائے یہ کتنا بڑا ازاز ہے کبھی ہم اس پہ سوچیں ساری زندگی بھی ہم سجدے میں سر رکھ کے تشکر ادا کریں پھر بھی حق کے شکر ادا نہ ہو ابن ساکر نے تاریخ دمشق کے کبیر میں ایک طویل روایت نقل کی جس کو محدث سیوتی نے بھی بیان کیا اور امام سیوکی کسی معمولی شخص کا نام نہیں ہے یہ وہ بزرگ ہیں جن کو بہتر مرتبہ عالمِ بیداری میں حضور کا دیدار نصیب ہوا ہے اور حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ مصری العبریز میں لکھتے ہیں کہ جس کو ایک مرتبہ عالمِ بیداری میں حضور کا دیدار نصیب ہو جائے وہ دو ہزار نو سو ولایت کے فوراں تیہ کر جاتا ہے انہوں نے بھی اس باقیہ کو کفایت الطالب اللبی فی خصائص حبیب میں لکھا انہوں نے جب الواہ کو پڑھا تو اللہ کی بارگاہ میں کچھ سوال کیے اللہ کالا امت و احمد کہا مالک میں نے اللہ میں ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑا کہ جو بعد میں آئے گی لیکن فضل و شرط کے اعتبار سے پہلے نمبر پہ ہوگی وہ امت میری امت کر دے کالا تل کا امت احمد کہا یہ تو میرے پیارے احمد کی امت اللہ جو فضل و شرف میں زمانے کے تاخر کے باوجود آخر پہ نہیں ہوگی یہ جو ٹریننگ دیتے ہیں نا جب فوجیوں کو تو لائن کے اندر ان کا کمانڈر ان کو دوڑا رہا ہوتا ہے لیفٹ رائٹ کروا رہا ہوتا ہے جب واپس بلانا ہوتا ہے تو کہتا ہے اباؤٹ تو وہ چکر کاٹ کے نہیں پلٹتے انہیں قدموں پہ پلٹتے ہیں تو جب وہ پلٹتے ہیں تو جو سب سے پیچھے والا ہوتا ہے وہ سب سے آگے والا ہوتا ہے اور جب دنیا پر امتوں کو بھیجا تو سب سے آخر میں امت مستفیٰ تھی کل قیامت کے دن جب جنت کے دروازے کھول کے ابو ٹرن کہا جائے گا سب سے آگے امت مستعفی ہوگی کہا مالک کو امت میری امت کر دے کالا تل کا احمد صلی احمد علیہ وسلم کہا یہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے پھر سوال کی اللہ آ جائے تو مالک ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑا جن کی انجیلے ان کے سینوں میں ہوئی پچھلی امتوں میں کتاب اللہ کا حافظ صرف نبی ہو جاتا نبی کے علاوہ یہ عزاز کسی اور کو نصیب نہیں ہو سکتا تھا لیکن اس عمت کو عزاز بکشا سات سال کا بچہ ہے پورا قرآن سینے میں موجود ہے کہا مالک یہ عمت میری عمت کر دے کالا صلقہ عمت احمد کہا یہ تو میرے پیارے احمد کی عمت ہے پھر سوال کیا اللہم انہی آجدو فی الالواح امتن یا جعلون السادقہ تفی بنہم ویوجہون علیہا فجحلہم عمتی ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑا جو صدقے کا مال خود کھائے گی اور ثواب بھی خود کمائے گی پچھلی امتوں میں جانور ذبح کر کے جنگل میں آسمان سے بجلی اترتی کچھ لیتی یا اس کو جلا دیتی یہ قبولیت کی طریقے جانور ذبح کرو اگر وہ صدقہ واجبہ ہے تو اپنے بھائیوں کو دے دو غریبوں کو نہیں تو خود کھا سکتے ہو یہ عجیب ما ہے کہ بروز عید وہی ذبح بھی کرے ہیں. وہی دے ثواب الٹا کہ مالک کو امت میری امت کر دے کالا دل کا احمد کہا یہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے پھر حرض کی اللہ دو قدون الفے ایک ایسی امت کا تزک پڑا جو مال آئے گی جہاد کیا لڑائی ہوئی جو مال ہاتھ میں آیا اسے مال غنیمت کہتے ہیں لیکن لڑائی سے قبل ہی کافی بھاگ گئے جو مال ہاتھ آیا اسے مال فیک کہتے ہیں پہلی شریعتوں میں وہ جائز نہیں تھا کیونکہ محنت نہیں تھی لیکن اس امت میں جائز رکھا گیا مالک وہ امت میری امت بنا دے کالا تل کا امت و احمد کالا تل کا امت و احمد او کما کہا مالک میں نے ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا اگر وہ نیکی کی نیت بھی کرے ناما یا مال میں نیکی لکھ دی جائے گی فخت مال میں آپ جانتے ہیں بدر کے شوراکا کی تعداد کتنی تھی تین سو لیکن تاریخ اٹھائے تین سو تیرہ نہیں تھی تین سو پانچ تھی آٹھ سے آباد میں شامل نہیں ہوئے حضرت ابو لبابہ ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما ہیں اور دیگر چھ صحابہ یہ لڑائی میں شامل نہیں ہوئے لیکن جب مالِ تمیمت بٹا تو ان کو برابر کا حصہ دیا گئے نہیں وہ حصہ میں کیوں اس لیے کہ یہ گھر سے نیت کر کے نکل پڑے دے. کسی وجہ سے ان کو واپس لایا گیا لہذا مومن جب نیت کر لیتا ہے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جاتی ہے واین عاملہا اور اگر وہ نیکی کر لے کوتہ بتلہو عشر تو نامل میں دس لکھی جاتی کی ایک اور لکھی کتنی گئی لوگ ڈبل کے چکر میں ہر بھول گئے اللہ دس گنا کا وعدہ دے رہا ہے کہا دس گنا اس کو دوں گا دیکھیے کتنی نمازیں فرض ہوئی تھی پچاس لیکن پڑھتی کتنے پانچ لا تبدیل کلے مات اللہ, اللہ کی تو باتیں تبدیل نہیں ہوتی یہاں تو نو مرتبہ تبدیلی آ رہی ہے یہی رابطہ دیا من جا بلحاس ایک کرو گے دس کا ثواب دوں گا پانچ پڑھو گے ثواب پچاس کا یتا کروں گا کیونکہ اس کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی بلکہ اگر بندے کا اظہان اور یقین پختہ ہو تو ان چیزوں کا ظہور بندہ دنیا پہ ہی دیکھ لے حضرت گا حضرت بس لیا بہت بڑا نام ہے حقیقت میں تصوف میں تو ان کے ہاں مہمان آ فقیر لوگ جو ہوتے ہیں یہ ان کا مزاج ہوتا ہے کہ ان کا لنگر کھانا چلتا رہے بابا بلے شاہ کہتے ہیں نا کھڑکے بجے تا ہو گیا آڑ کھا کھا جاวน راضی گلہ یہ ان کی طبیعت ہوتی ہے کہ لوگ کھائیں اور جو ہے وہ دعائیں دیتے ہیں تو مہمانوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا مہمان اگے خادم نے کہا کہ تے پاک اس وقت خانقاہ میں صرف ایک روٹی ہے اور مہمان چار پانچ ہیں تو کیا کیا جائے کہا جاؤ اس روٹی کو اٹھاؤ اور باہر کسی فقیر کو دے آ خادم نے اٹھایا اور فقیر کو دیائی دو لمہے گزرے دروازے پہ دستک کوئی پوچھا من تک قلبا دروازے کو کس نے کھٹکھٹایا کہا فلاں کا فرشتہ غلام ہوں میرے آقا نے آپ کے لیے کھانا بھیجا خاطمہ نے حضرت رابعہ کے سامنے رکھا انہوں نے کپڑا اٹھایا تو پانچ روٹیاں تھیں کہا اس کے آقا نے کسی اور ہمارے گھر بھیجا ہوگا غلطی سے مارے آ گئے کھانا واپس کر دو کھانا واپس کر دیا گیا پھر دروازے پہ دستک ہوئی دو لمحوں کے بعد پوچھا من باپ دروازے پہ کون کہا فلاں کا بھیجا غلام میرے آکا نے آپ کے لیے کھانا بھیجا خاطمہ نے وسول کیا حضرت نے روٹیاں گنی تو ساتھ تھی. اس کے آقا نے کسی اور گھر بھیجا ہوگا یہ بھی غلطی سے مارے گھر آ پھر دروازے پہ پھر پوچھا من اللہ دروازے پہ کہا آقا غلام ہوں میرے آقا نے کے کھانا بھیجا اور ساتھ کیا رابعہ کو دے کر آنا خادمہ نے وصول کیا حضرت رابعہ نے کپڑا اٹھایا بنا تو دس روٹیاں تھے کہا ہاں ہاں یہ کھانا ہمارا ہے کہا پہلے دو بھی تو آپ کا نام لیتے تھے کہا رب کا وعدہ ہے ایک دو گے تو دس دوں گا پہلے پانچ تھی پھر سات تھی میں نے کہا مالک دس پوری کرے گا تو تیری بندی وصول کرے گی تو کہا مالک ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑا اگر وہ ایک نیکی کرتی ہے نامہ عمال میں 10 لکھی جاتی ہیں وہ امت میری امت کرتے کالا امت و احمد کہا یہ میرے احمد کی امت تھوڑے وقت میں زیادہ سباب اور تھوڑے عمل پر زیادہ سباب کا وعدہ یہ اس امت کا فاصلہ ہے لیلت القدر ایک رات ہزار مہینوں سے بھی نے اشار ایک بندہ فجر سے زہر تک مزدوری کرتا ہے اس کو ایک دن اور ایک زہر سے تک مزدوری کرتا ہے اقلیت آدھا ملنا چاہیے لیکن اس کو بھی ایک ہی ملتا ہے اور ایک بندہ اصل سے مغرب تک مزدوری کرتا ہے اس کو دو دنال ملتا ہے فرمایا پہلی مثال یہ کی, کی ہے دوسری مثال نثارہ کی ہے اور تیسری مثال میری امت کی ہے کا مالک کو امت میری امت بنا دے کالا دل کا امت و احمد یہ تو میرے پیارے احمد کی پھر سوال کی حدیث طبیل ہے مختصر کرو مختلف سوالوں کے جواب میں یہی ملتا رہا یہ میرے پیارے کی امت ہے تو پھر حضرت السلام نے کی اللہم جعلنی من امت احمد وہ امت میری امت نہیں بناتا تو تیری مرضی مجھے اس نبی امت سے بناتے ہیں تو کوئی کہہ رہا ہے اس میں المتوکل بس وہ آ رہا ہے اس کا نام متوکل ہو کوئی کہہ رہا ہے لیسا بے فضل بلا بے غلف کے ماتھے پہ تیبریاں نہیں ہوں گی بلکہ وہ تو ہس کے بولے گا کوئی کہہ رہا ہے ربنا وابعث فیہم رسولہ مالک بھیج بھی دے اب تو آنکھیں بوڑی ہو رہی ہیں اور کوئی کہہ رہا ہے بس میں جا رہا ہوں میرے بعد بوڑی آئے نام بھی بتا دیتا ہوں مبشرم بے رسولی یادی من نام احمد ہوگا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے ایک حوالی تھا. حضرت جس کے کثیر آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو سنیے حضرت عیسیٰ کا جواب ٹھنڈ پڑ جائے گی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بلنواز کے اندر آج بھی لفظ موجود ہیں کہا افضل ہونے کی بات پوچھتے ہو وہ تو اتنی عصبتوں کا حامل ہے اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی شہادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے تو دنیا انتظار کرتی رہی کائنات منتظر رہی میں اور آپ نے انتظار نہیں کیا اتنا بڑا کرم ہوا کہ محبوب کی وہ محبوب فرما دیا. جس محبوب کے انتظار میں زمین و آسمان جل رہے تھے اور کائنات کا ایک ایک ذرہ اس محبوب کا منتظر تھا ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اسا موڑے حضور اپنی محبتوں کا خراج پیش کریں ذرا انسان غور تو کرے اگر حضور نہ آتے تو کیا ہوتا ہے ہم کن کارے مزلتوں میں گرے ہوئے تھے یہ ایک الگ مضمون ہے الگ کہانی ہے لیکن دیکھیے کہ آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کر غلام چھو میں رکھ دیتا ہے تو آقا اس پہ بھی کوڑے برساتا ہے کیوں کیا جرم کیا اس نے کہا تو نے میرے عزم کے بغیر میرے جوتے کو ہاتھ کیوں لگایا تیرے ہاتھ اس قابل کب ہوئے تھے کہ مجھے پوچھے بغیر میرے جوتوں کو ہاتھ لگاتا وہ کہتا ہے خراب ہو رہے جوتے اور اس لیے میں نے ان کو ذرا چھاؤں میں منتقل کیا لیکن آقا اس کی اس بات کو کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر عقل نہیں ہے تب تو یہ غلام ہے اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں اور اس کو غلام کی خود سریع اور تکبر اور تمرد شمار کرتا ہے اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا نا غلامی کیا ہے ذوکِ حسن و زیبائی سے مغرمی جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہیں وہی زیبا بروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر۔ کہ دنیا میں فقط مردانِ ہر کی آنکھ ہے بین غلام کی اس بصیرت کو بھی تسلیم نہیں کیا جا رہا کہ اس نے جو چھاؤں میں جوتے رکھے ہیں اس کے پیچھے اس کی یہ عقل کام ذریعے کہ خراب ہو جائیں گے آکا سرے بازار کوڑے برساتا ہے کہ تم متقبر ہو گیا تجھے پتہ نہیں اپنی اوقات یاد نہیں رہی یہ ہے انسانیت کی تسلیم اب ایک جملہ کروں توجہ گا توجہ چاہوں گا غلام آقا کا جوتا جوت سے اٹھا کر چھاؤں میں رکھنے کا روادار نہیں جس طور میں یہ ظلمت ہے میرے اور آپ کے امولا عرش سے پلٹتے ہیں اور بلال حبشی کو بلاتے ہیں اور کہا بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ کو سنایا کیا خیال ہے اس ایک جملے نے دورے غلامی کی ساری تکن اتار نہیں دی ہوگی اور بلال فرش اٹھ کے فراش پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا جس غلام کو آقا کے جوتے کو ہاتھ لگانے کا حق نہیں تھا اس کو دو جہاں کا آقا کہہ رہا ہے میں نے تیرے قدموں کی چاپ کو سنا ہے اور سنا بھی فراز جنت میں اور اسی تعلیم کا نتیجہ تھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی وہ جب داریہ سے واپس آئے امید المومنین حضرت عمر فاروق کے دور میں تو وہ مسجد سے باہر نکل کر استقبال کرتے ہیں اور کالے رنگ کے ہاتھ کو چوم کر انکھوں سے لگایا اور کہا یا بلال انت سیدنا بلال لوگ تجھے غلام کہیں ان کی مرضی میرا تو تو آقا لگتا ہے کس نے ضرروں کو ملایا اور سہرا کر دیا کس نے قطروں کو اٹھایا اور دریا کر دیا خاک کے ضرروں کو ہم دوشے سوریہ کر دیا زندہ ہوتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر کیا نظر تھی موت کو جس نے مسیحہ کر دیا تو وہ جس کی حکمت نے کیا یتیموں کو درر یتیم رفوت تو کرو معاشرے کی ان پامال قدروں کو میرے آقا نے زندگی بخشی اور ہر شخص اس کا حق دیا ایک شخص اسلام لاتا ہے اس سے انٹرویو کیا جاتا ہے بتا اسلام کی کس قدر نے تجھے متاثر کیا اب اس کا جواب سنیے وہ کہتا ہے بس صیرت کا ایک واقعہ میری ہدایت کے لیے کافی ہوگی اور وہ یہ ایک دن مجلس کی مجلس لگی تھی صحابہ موجود تھے اچانک ایک صاحب آئے آرز کی حضور میرا بیٹا صبح سے گم ہے مل نہیں رہا تو آپ دعا کر دیں بیٹا مل ج قبل اس سے کہ حضور کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے اور اجابت کے دروازے کھلتے اسی مجلس کے کونے میں ایک شخص جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا عرض کی حضور ابھی ابھی فلاں کے کنارے سے میں گزر آیا ہوں. میں نے اس کے بچے کو بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا دیکھا ہے باپ نے سنا تو دوڑ لگا دی آقا آکریف میں بلاؤ بلایا گیا کہا بڑی جلدی ہے حضور جانتے ایک باپ کے جذبات کیا ہوتے ماں الگ تڑپ رہی ہے بیٹے کی صبح سے مل نہیں رہا میں جلدی سے بیٹے کو ملنا چاہتا ہوں اور اس کی ماں تک پہنچانا چاہتا ہوں سنیے جاؤ اور ملو لیکن ایک بات میری یاد رکھنا عرض کی ارشاد فرمایا جب باغ کے کنارے جاؤ اس کو بیٹا ہے اگر اس کو میں بیٹا کہ آواز دے دوں تو اس میں حرج بھی کیا ہے کہا تم نے نام جو رکھا ہے اس نام سے پکاروں گا حضور بیٹا کہنے میں حرج فرمایا تم نہیں جانتے ہو سکتا ان بچوں میں کوئی یتیم بچہ کھیل رہا ہو اور تم صبح سے بچے سے بچھڑے ہو اور تمہارے لہجے میں بلا کی مٹھاس ہوگی اور جب تم اپنے بچے کو بیٹا کہ پکارو گے تو یتیم بچوں کے دل پہ کچو کے لگیں گے آج ہمارا باپ ہوتا تو ہمیں بھی بیٹا کہہ کے پکار یہ ہماری <سلام> شریعت کا مزاج ہے <سلام> بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو گا. غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو گا. بلکہ میرے آقا کو فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے ہم کو تکلیف نہ دے. یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو شوربے کی پیالی ہم کے گھر بھیج دو اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاوی اور وقت میں پکاؤ کہ ہم کے بچوں کو تکلیف نہ ہو وہ کیا کسی نے کہا تھا نا دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے لیکن کبھی ہم نے اس نقطۂ نظر سے دیکھا ہم نے کبھی ان زاویوں سے سوچا ہم نے تو اپنی دولت کو لوگوں کے لیے عذاب بنا دیا ہم نے تو اپنی خوشیوں لوگوں سے لوگوں کے غموں میں اضافہ کیا ہم نے شادی کی اپنی بیٹی کو جہیز دیا نا لیکن چار پائیوں پہ بچھا دیا ایک عورت کو کہا جاؤ پوری بستی میں بتاؤ کہ ہماری بیٹی کا جہیز دیکھ جاؤ دیا تو اپنی بیٹی کو ہے لوگوں کیوں دکھا رہے ہو داد لینے کے لیے شیٹ صاحب نے ملک صاحب نے خان صاحب نے چودھری صاحب نے حد کر دی چائے کے چھوکھوں پر پٹوں پر تندوروں پر باتیں ہوں گے حد ہوگی بڑا جہیز دیا اور بیٹیاں جہیز دیکھنے کے لیے آئیں تم نے تو داد لے دی ذیلی غلی بات ہوئی لیکن یہ کسی نے نہ سوچا کہ جو بچیاں جہیز دیکھنے ائیں ان میں یتیم بیٹیاں بھی ائیں سلیقہ شعار ہیں خوبصورت ہیں پڑھی لکھی ہیں لیکن ان کا رشتہ کوئی قبول نہیں کر رہا تمہارے ترقوں کے حساب سے جہیز جب ان بیٹی نے دیکھا جو زخم ان کے کلیجے میں آیا اس کا مدعا کس کے پاس ہے تارا ٹوٹتا سب نے دیکھا یہ نہ دیکھا ایک نے بھی کس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا کس کا سہارا چھوٹ گیا تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے اس مزدور کی بیٹی بھی آئی جو بڑا سامان اٹھا کے اڈے پہ چلا جاتا ہے مزدوری والے اڈے پہ جا کے بیٹھتا ہے سارے بوڑھا سمجھ کے اسے چھوڑ دیتے اور وہ کہتا ہے مجھے دس روپئے کم دے دینا لیکن اسے قبول کوئی نہیں کرتا اور آج وہ بیوی کو کہ جو رقم ملے گی اس کا آٹا بھی لے کر اور دوپہر تک جب, جب کوئی اس کو نہیں لے جاتا مایوس ہو کے جب واپس پلٹتا ہے کہ آپ اندازہ کر سکتے اس کے قدم کتنے ہوتے اور گھر کی عبور کرنا اس کے لیے نہیں ملاتا جب اندر جاتا ہے اور اندر کپڑے سی سی کے اپنے جہیز تیار کرتی ہوئی بیٹیاں جب اپنے باپ کو یوں خالی آتا ہوا دیکھتی ہیں تو جو زخم اس کے لہجے جب لگتے ہیں یہ الگ دکھا ہے میں اس کو الفاظ کا جامع نہیں دے سکتا تمہاری بیٹی کو جہیز دیکھنے کے لیے اس مزدور کی بیٹیاں بھی آئیں تم نے تو داد لے لی لیکن جو کچوکے ان کے سینے پہ لگے اس کا مدعبہ کس کے پاس ہے کاش کہ ہم حضور کی راہوں کے مسافر ہوتے اور ہم نے حضور صیرت کو دیکھا ہوتا اللہ کے محبوب علیہ السلام کے انداز تبلیغ کو اور انداز تربیت کو نظر میں رکھا ہوتا خدا کی قسم عید کے دن کلیجہ پھٹتا ہے ایک طرف تو امیر کا بگڑا ہوا بچہ گولڈن سیف کا ایک کونہ کھاٹ کے دوسرا کتے کے آگے ڈال رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف بیوہ کا یقین بچہ چھابک لگا کر عید کے دن بھی آلو چھولے بیچ رہا ہوتا ہے بچوں کے چسبات ہوتی جو غبارے بیچتے بچے ہیں اور جو پانی بیچتے پھرتے ہیں معصوم بچے ان کا جی بھی چاہتا ہے کہ وہ سکول جائیں ان کی ماؤں کے بھی ارمان ہیں میں اپنے بچوں کو چاند کہتی ہیں بچپن میں جج کہہ کے پکارتی ہیں لیکن ان کے جذبات پہ جو بجلییں گرتی ہیں کبھی ہم نے اس نظر سے بھی دیکھا بھئی مصطفیٰ کے دامن میں پناہ لے اور وہ معاشرہ جو میرے آقا نے دیا کہا ضرور جاؤ اور جا کے اپنے بیٹے کو گھر لے جاؤ لیکن اس کو بیٹا کہہ کے آواز نہیں دینی اس کو تم نے جو مہد رکھا ہے اس نام سے پکارنا ہے آفتاب زندگی کی ایک شعائے اولی نور سے تیرے فلک روشن درخشاں زمین تیری ہستی روشنی کا ایک حسیمی نار ہے ہر کرن جس کی نشان منزل دنیا او دی تیری نظروں نے تراشے ظلمتوں سے آف تاب پاؤں تیرے چوم کے ذرے بنے ماہ مبی اے غریبوں کے سہارے اے یتیموں کی مراد محسن انسانیت تجھ سا کوئی نہیں کار ما آخر شدو آخر زمہ کار نشد مشتقہ کے مابو بارے کوچائے یار نشد ایک تو پہل کا محفل میلاد کیا ساری زندگی بھی دے پھر بھی حق کا دانا ہو ہمارا بال بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے اللہ مجھے آپ کو حضور کی راہوں کا مسافر بنائے وآخر